اب تو ہر میں مکی کا نقشہ تھوڑا بدل گیا ہے جو لوگ آپ میں سے بہت پہلے سے آ رہے جا رہے ہیں مکہ کرنا۔ اگر ان کو وہ تھوڑا پرانا یہ جو ابھی حال ہی میں ایک توسیع ہوئی ہے ابھی کچھ ایسا پہلے چند سال پہلے جس میں مطاف کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور یہ جو ترکی برآمدہ جہاں پہلے تھا اس کو اتار کر اور مطاف کو بڑھا کر کے اور پھر ترکی حکومت کے اسرار بلکہ ان کی ایک قانونی پوزیشن کی مضبوطی کی وجہ سے اس ترکی برمدے کو دوبارہ فکس کیا گیا لیکن پیچھے کر کے تو یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں عثمانی بادشاہوں نے عثمانی خلفاء نے یہ ترکی تعمیر کی تھی اصل میں جب انگریزوں کی مدد سے عال سعود نے حرم کا کنٹرول حاصل کیا اور خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کا کے حصے بخرے ہوئے چھوٹے چھوٹے مل گئے جیسے قطر ہے قطر ایک صوبہ تھا سعودی عرب کا ابھی بھی آپ دیکھیں تین طرف سے اس کے پانی ہے ایک طرف سے وہ سعودی عرب کی جیسے دم کے ساتھ لگا ہوا کوئی علاقہ ہوتا ہے تو چھوٹے بنا کویت جیسے عمارات کی طرح کے قطر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں پورے عالم عربی کو اور خلیج کو تقسیم کیا تو ترکوں میں چونکہ ترکی کی یہاں حکومت تھی میں ہرمین شریفین کا ادب بہت غیر معمولی تھا اور انہوں نے جتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہرمین کی کئی سو سالوں تک حفاظت بھی کی اور اس کا خیال بھی رکھا اس کے آثار آج بھی موجود ہیں یہ جو مسجد نبی ہے اس وقت جو سینٹرل ماسک جو جگہ بنیادی ہے جہاں پر روزہ مارک ہے یہ ترکی تعمیر ہے اس کی آپ دیکھیں سیکو برس کی تعمیر ہے لیکن اس کی رونق دیکھیں اس کی تر... اور یہ تو صرف یہ نہیں کہ وہ اسٹرکچر بڑا خوبصورت ہے اس کو بنایا جس عقیدت اور محبت کے ساتھ تھا یہاں پر کسی قسم کی ہیمرنگ یہاں پر نہیں ہوئی مصنوعی کے اندر کوئی چیز ٹھوکی نہیں گئی یہاں پر. ہر چیز باہر بنا کر لا کر یہاں پر اتنی خاموشی کے ساتھ لگائی گئی کہ سلطان عبد الحمید کا یہ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہے اسے یہاں پر شور شرارہ نہ اس مسجد کے اندر اور کیسے قرآن پڑھا جاتا رہا اور چوبیس گھنٹے جب تک تعمیر ہوتی تھی اور پڑھنے اور جو لوگ تعمیر میں حصہ لے رہے تھے وہ انہیں حافظوں کی کتنی بڑی تعداد پھر پورا قرآن جیسے اس کے گنبدوں کے اوپر لکھا گیا ہے اگر آپ کبھی دیکھیں سارے گمبدوں میں اضلاع سے لے کے ون ناس تک پورا قرآن دنیا کی خوبصورت ترین کیلیگرافی جو ایک خود ایک بہت بڑی ایک نمونہ ہے دنیا میں دیکھنے کے لیے کہ چھتوں پر جو کام اس پر ہوا تو جب وہ لوگ ہینڈ اوور کر رہے تھے ان کو مجبور کر دیا گیا تو انہوں نے جنگ نہیں کی تھی حرم کے اندر اور کچھ شرائط کے اوپر یہ ہینڈ اوور کیا جس میں سے ایک یہ تھا کہ ہماری تعمیر کو جو ہم نے ہر میں مکی کی اور ہر میں مدنی کی ہے اس کو ڈیمولش نہیں کیا جائے ایکسٹینڈ کیا بھی جائے تو ڈیمولش نہ کیا جائے تو وہ بین الاقوامی معاہدہ ہے ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں کا دور تھا تو انہی کی نگرانی میں انہی کی خواہش کے اوپر اور انہی کی آشیرواد سے یہ سب کچھ ہوا تھا اس معاہدے میں انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے اس کو ڈیمولش نہیں کریں اس سے مسجد نبوی آپ دیکھیں تو پرانی مسجد اپنی جگہ پر قائم ہے اس کے بعد ایکسٹینشن اتنی, اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اس سے شاید سو گنا بڑھ چکی ہے مسجد لیکن پرانی مسجد جس کو قدیم مسجد نبوی کہتے ہیں وہ اپنی اسی عمارت کے ساتھ موجود ہے اور یہ جو طبلے کی دیوار ہے یہ ابھی بھی وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو دیوار تھی یعنی کہ یہ جس محراب میں آج بھی امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کو محراب عثمانی کہتے ہیں یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی ہے اس سمت کے اندر ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے دوسری دوسری طرفوں کے اندر ہوئی ہے تو ایک تو اس پر میں نے کہا کہ جو حرم کا پرانا جو حرم تھا حرم مکی خاص طور پر اس میں ترکوں نے ایک بڑا کمال یہ کیا تھا کہ بڑے اہم تاریخی واقعات کو یا جو تاریخی نسبتیں تھیں اس کو تعمیر کے اندر سمو دیا ہے وہ ہرمین کے چیف انجینئر ہیں رہے بہت عرصہ ایک پاکستانی انجینئر ہیں دونوں حرمین کی تعمیر میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے تو وہ ایک لفظ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ترکوں کی تعمیر میں تعبیر ہے یعنی اس تعمیر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو بتایا جائے یا جیسے مثال کے طور پر حضرت امی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ججزاد بہن تھی حضرت علی کی بہن تھی. آپ ان کے گھر تشریف لے کے جایا کرتے تھے تو جہاں معراج کی رات بھی آپ وہیں پڑھتے وہیں سے تشریف لے کر گئے تو جہاں آپ نماز پڑھتے تھے ان کے, کے تو وہ گھر تو حرم میں آ گیا حرم مکی میں آ گیا اس جگہ کو بہت ارس... وہ جگہ محفوظ تھی جہاں آپ جس مسلح کے اوپر کھڑے ہوتے تھے جہاں پر ان کے گھر کے اندر تو جب اس گھر کو ڈیمالش کر کے حرم کے اندر شامل کیا جا رہا تھا تو اس جگہ پر ایک ستون بنایا گیا آج بھی ہے اور وہ ستون مسلح کی شکل کے اندر اس طرح ایک یوں ہے پھر اس طرح ایک جس طرح مسلح ہوتا ہے اور وہ بات کی نشانی تھی کہ یہ امی کے گھر میں وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی جہاں پر آپ کی احادیث میں آپ کا وہاں نماز پڑھنا اس میں پسینے کا بہنا امانی کا اس پسینے کو جمع کرنا یہ روایت موجود ہیں لیکن اب جو چیزیں ہل گئی ہیں تو اس لیے شاید اہم اس کو لوکیٹ کرنا تو مشکل ہو یہ جو دارالدوا ہے یہ بھی اس جگہ آ گیا جہاں پر پرانا ترکی برآمدہ تھا بلکہ اب آپ آج کل اگر کہیں تو دارالدوہ متاف میں آ چکا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں طواف کے لیے جگہ جو تھی وہ بہت ہی مختصر سی تھی اور تھوڑے لوگ ہوتے ہوں گے طواف کرنے والے بلکہ اس زمانے میں تو کتنے تھوڑے ہوتے ہوں گے آج سے جن لوگوں نے 40 پینتالیس سال پہلے یہ 50 سال پہلے جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا تو جنہوں نے خاص طور پر کی حج کے موقع پر رش بڑھ جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عام جو رش ہوتا تھا مطاف کے اندر وہ ایک لکیر طواف کرنے والوں کی ہوتی تھی اور ہم لوگ جب اس زمانے میں تواف کرتے تھے تو ہر طواف کے ہر چکر کے ساتھ حضرت سروت کا بوسہ کرتے تھے اتنا کم لوگ اتنے تھوڑے ہوتے تھے یہ تو اب یہ جو ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات آن کی وجہ سے سال کے بارہ مہینے خوب رش رہتا ہے ظاہر باتا جب یہ وسائل نہیں تھے تو جانے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی عمرے کا رواج تو دور دراز سے بہت ہی کم تھا خاص خاص لوگ جاتے تھے اور حج پر لوگ جایا کرتے تھے وہ بھی زندگی میں ایک ہی دفعہ جاتے تھے تو وہ دارالدوا جہاں پر تھا اس جگہ ترکوں نے اپنی تعمیر کے اندر سیاہ پتھر کے ستون لگائے تھے سیاہ رنگ کے تین ستون تھے ہم اس جگہ دیکھا اس زمانے میں جب یہ جب یہ برآمدہ ہلایا نہیں جاتا تھا اس کو ہلا کر پیچھے کر دیے تو وہ تین ستون تھے اور اس کا رنگ سیاہ اس لیے پسند کیا گیا یا اس لیے اس منتخب کیا گیا کہ یہاں پر ان کے جو سیاہ فیصلے تھے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کی اس کی یہ گویا کے ایک تعبیر تھی ایک کچھ ستون وہاں پر کبھی آپ دیکھیں گے تو اس میں سرخ پتھر استعمال ہوا اس طرح مختلف رنگ ہیں یہ کبھی آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ وہاں پر جائیں جس کو اس کی پوری تفصیل پتا ہو تو آپ کو اس کی تاریخ بتائیں گے یہ ستون اس طرح کیوں ہیں ان کے درمیان فرق کیوں ہے اور ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہے مصنبی کے اندر بھی ایسا ہی ہے مصنبی کے اندر دیکھے عام طور پر لوگوں کو یہ مغالتا ہے کہ اس وقت جو ایک چبوترہ بنا ہوا ہے حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے پرانی مسجد کے اندر ترکی مسجد کے اندر تو لوگ اس کو اصاب صفہ کا چبوترہ سمجھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے اس پر نقل بھی پڑ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہلکے وہ اساب صفہ کا چبوترہ نہیں ہے اور یہ تو مذہبی خدام کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو بہت بعد میں بنائی گئی اساب صفہ کا تو سیدھا اسی ریال الجنا کی سید کے اندر اگر آپ پیچھے آئیں تو مسجد کی حدود کے اندر تھا اور اس کی نشانی اس کی چھت کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر کھجور کے خوشوں کے اور پتوں کی کیا کا وہ بنایا گیا ہے تو اس میں کوئی اور علامت زمین پر نہیں ہے اس کی جس سے انسان اس کو پہچان سکے اس کو چھت سے انسان پہچان سکتا ہے کہ وہ کون سی جگہ دی تو یہ ان لوگوں نے تعمیر کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں اور اس کا ذوق رکھنے والے لوگ اس کو پہچانتے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب اور انہوں نے مسجد نفی کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے بہت ان کی کتابیں ہیں ان کی بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب بیود صحابہ کے نام تھے صحابہ کے گھر اردو میں بھی عربی میں بھی ہے دونوں زبانوں میں لکھی ہے اس میں انہوں نے مسجد کے اطراف میں صحابہ کے گھروں کو لوکیٹ کیا اور بڑی دلچسپ ہے نقشوں کی مدد سے ان میں سے بہت سارے گھر تو اس وقت پرانی مسجد کے اندر ہیں جیسے ابکر صدیق کا گھر ہے حضرت عباس کا گھر ہے اور ازواج متحرات کے حجرے ہیں کون سا کام پر تھا اس وقت تو آپ کو صرف دو گھر ملتے ہیں یعنی آپ پہچان لیتے ہیں ایک تو حضرت عائشہ کا گھر ہے ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ کا روزہ مبارک ہے دا عائشہ کا گھر ہے ہر ایک کو پتہ ہے اور اس کے دوسری جانب وہ تو وظہرہ رضی اللہ تعالی علیہ کا گھر ہے وہ بھی وہ جو سبز رنگ کی جالی ہے بڑی ساری پوری یہ ان دو گھروں کے تو ہے تو یہ تو معلوم ہے باقی گھر کہاں پر تھے اس کو بڑے بہت بڑی ریسرچ ہے اس کے ذریعے سے طے کیا کون سا گھر اس انسان پڑھے پھر مذہبی میں گھومے تو اس کو ایک تیسرے گھر کا آپ کو اندازہ لگ سکتا اور وہ ہے حضرت عباس گھر کیونکہ اس کے پرنالے کا نشان اوپر چھوڑ دیا گیا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ چونکہ منسلک ہے